بس اللہ صحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح اور صحبح البۃ ایم این صح الن الباشہ باقی تمام سامین برادران برادرانخوارہ سب کو شموسن اقبال سے سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 374 اور چوہتر ستارہ ہیں آج شروع, شروع سے لے لیک... کے ابھی تک کے درست کی تعداد تین سو چوہتر ہے اور ستارہ جو ہے اور فتح کا درخت نمبر ستارہ ہے اس میں جو ہے شروع اللہم اللہ سلام السلام کا سلام علیہ کا عرض وسلام سلام ربََََََ نَ السلام وادن دار السلام یہاں تک جو ہے اور لوگوں کو درست پہنچایا تھا آج اس سے سکا اسی دعا کا اخریسا تبارک ترو بنا وت تیازل جلال جلالِ اس مبارک جملے کی تھوڑی سی توضیع ہے اس کے بعد جو ہے جس نہ یہ پیراگراف ہے علام الحمد الحمدن کی ہمد پر مشتمل ایک جامع دعا ہے تو اس سے پہلے اسی دعا کی جو ہے آج کے دس میں توضیح دے رہا ہوں تو تبارک اخترب بنا وت تیازل جلال اظل جلالِ میں الزمی جو لغات ہیں اس حوالے سے جو ہے رکھتا یہ اسباب تفاول شیخ وواد مز کر حاضر ہے فلم ماضی معروف کا تب رکھتا یعنی اے اللہ تو بلند و باعظمت ہے یہ معنی ہے تبا رکھتا اے بلند و باضمت ہے تو بابرکت ہے لغات میں لکھا ہے بارکا بارک جب لہو یا فی یا الہ ہی مانا برکت دینا یہ معنی کیا ہے لغت میں اور تو تبارک تو یعنی اے اللہ تو بابرکت ہے اے اللہ تو بلند بازمت ہے یا اے اللہ تو بابرکت ہے یہ معنی دے گا ہاں جی اور پھر وہ رب بنا اے ہمارے پروردگار رب جو ہے مرب کے معنی مالک کے معنی آتا ہے آقا کے معنی میں ہے تربیت کرنے والے کے معنی بھی آتا ہے سردار کے معنی بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ صلاح مالک بھی ہے پروردگار بھی ہے آقا بھی ہے سب کچھ اللہ ہی تو ہے ہاں جی پوری کائنات کا نظام وہی رب ہی چلاتے ہیں چلا رہے ہیں یا مدبر بلاؤ وزیر والی ذات ہے کسی وزیر اور مشاور کے بغیر وہ خود پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اس کائنات کا نظام چلانا دنیا تو ایک محدود جگہ ہے تو تباہ رکھتا ہے یعنی اللہ تو جو ہے بلند و باعظمت ہے اے اللہ اے ہمارے رب اے, اے ہمارے مالک اے ہمارا آقا تو بابرکت ہے تو بلند و باعظمت ہے یہ معنی ہوگا و تعلیٰ جو ہے تعلیٰ یا تعلیو سے ہے اس میں تصرفی صرف ہو کے تاعلیٰ یا تاعلیٰ تعلیین ہوا یا باب سے اس کے معنی بلند ہونا لغت میں لکھا ہے سمجھے بلند ہونا اس کے معنیٰ تو یازل جلال تو تباہ رکھتا اے اللہ تو بابرکت ہے وطا اور تو بلند و بازمت ہے یعنی یا اللہ تو بلند و بعظمت ہے بلند مرتبہ والی ذات ہے اور بابرکت ساتھ ہے یازل جارف ندا اے کے معنی میں ذات صاحب یعنی والا کے معنی میں جلال جللہ یہ جلو جلل جلالتن سے عظیم المرتبت ہونا بڑا ہونا جلالۃ لغت لکھ عظمت اور جو, جو ہے یا زل جلال یعنی عظمت والا عظیم المرتبت والا صاحب عظمت یہ سارے معنی ہیں ہاں جی تو تباہ رکھتا اے اللہ تو بابرکت ہے اے میرے رب اے ہمارے رب تو بابرکت ہے تو عظمت و بلند مرتبہ اور عظمت والی ذات ہے مطالعے یا زل جلالی زل جلال اے عظیم المرتبت ہاں اور صاحب عظمت ذات اے جلالت اے شان اور عظیم المرتبت والر ہاں جی چونکہ جلال جلال عظمت والا عظیم المرتبت والا صاحب عظمت من اکرام کرم یکرم کرامتَََََََََََ من بیش بہا ہونا صاحب عزت ہونا عالی ظرف ہونا فیاض و صحیح ہونا فرح دل و بے تعصب ہونا القاعمس جدید میں یہ سالمان لکھا ہے اوپر کے معنی بھی سارا القام حص الجدید سے میں نے لکھنا ہے اور یہی جو ہے الکرام کا معنی الکرام و تقریم یہ کتاب مصردات راغب جو قرآن لغاتوں سے فرماتے ہیں الکرام و تقریم یو صلاسان اکرام یعنی انسان کی طرف کوئی اکرام یعنی کوئی نفع پہنچایا جائے ایسی نفع کی لا ہی غذا ز ایسی نفع ایک انسان کو کہیں سے پہنچ جائے جس میں کسی قسم کی ایپ خامی ذلت نہ ہو خامی ذلت نہ ہو اور غیر تو معنی لغت میں نے لکھا ہے چونکہ حدیث کے حصے میں ایسے لسان العرب بلو حرضات میں یہ لکھے لا اللہ کو حوفی غزاذت و نایت ہے ہاں تو غزاذہ کا معنی ایسی نفع پہنچانا ہے کسی کو انسان کا ایسا نفع پہنچنا ہے کسی کی طرف سے جس میں کسی قسم کی غذاذہ نہ ہو اب غازہ ازا کا لغت میں میں نے مانا دیکھا قام اس جدید میں تو نے ایب خامی ذلت کا منائے تو اس کے معنی یہ ہوا کہ اکرام اور تقریم انسان کو ہاں جی کسی کی طرف سے عورت یا اللہ کی طرف سے ایسی نفع کا پہنچنا جس میں کسی قسم کے ایب خامی نہ ہوں ذلت نہ ایک معنی یہ دوسرا اویج علمایو صلی اللہ شن کریمن اے شریفن۔ یا جو ہے جو چیز یا جو ہے قرار جائے مایوس لے لے جو چیز انسان کو پہنچایا جاتا ہے کسی کو طرف شعین کریمن اے شریف ایک شریف چیز کسی کو پہنچا جائے یعنی ایک قیمتی بازش چیز کسی کو پہنچا جائے تو اس کو اس اس عمل کو باز ہاں جی شریف اور قیمتی ہاں جی ایک چیز کو اور کسی کو پہنچانے کو بھی جو ہے اکرام اور تقریم کا معنی کیا ہے پھر آگے فرماتی سی مفردات نے وقول و قرآن میں جو آیا وہ حضر الجلال وکرام یہ لفظ منطب علا مانا یہ نہیں اس میں یہ دونوں معنی ہے یعنی کوئی نفع پہنچانا بھی دونوں کسی اے وہ نقص کے یا کوئی شریف اور قابل قدر چیز کسی کو پہنچانا یہ معنی بھی ہے تو ترجمہ جو ہے اکرام اور تقریم کے معنیٰ بدون نے کسی نقص اور ایب کے فائدہ پہنچانے کسی کو دوسرے معنیٰ یا کوئی شریف یعنی برزش چیز پہنچانا یہ دونوں معنیٰ جو ہے اکرام اور تقریم کے معنی میں ہے عربی لغات کے حساب سے تو ذل جلال وال اکرم میں جو اکرام کا معنیٰ ہے اس کا یعنی یہی کیا ہے عیب کی بدونے ہاں جی؟ کسی نقص اور ایب بدو نے کسی نقص و کے کوئی فائدہ کسی کو پہنچانا ہے ایسے فائدہ پہنچانے والے کو بھی ظلم اکرام کہتے ہیں یا کوئی شریف بارزش چیز کسی کو پہنچانے والے کو بھی ظلم اکرام کہتے ہیں تو یہ آئے مبارکہ جو ہے اسماء اللہ اللہ کے صفات جو ہے اللہ کے اسماع میں سے صفات جلالی و جمالی دونوں کا مشمہ ہے ٹھیک نہیں اللہ کے اجمال حشنہ میں سے اس میں یہ یازل جلال و جلالی ہیں ول کرم جمالی ہیں اس ایک کرم کے اندر قائد کے اندر صاحب اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی و جمالی دونوں کا ایک مجموعہ اس مبارک کرمے کے اندر تو ذلجلال و کرم یعنی عظیم المرتبت اور عظمت والی ذات عظیم المرتبت اور عظمت والی ذات یہ ذل جلال کے معنی ہیں اور اے سخی فیاض صاحب ذت عالی ظرف والی ذات جو ہمیشہ اپنے بندوں کو خالص نفع اور فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں اور شریف و بازش چیزیں عطا کرتے رہتے ہیں تو ایسی ذات کو اکرام کہتے ہیں وال تو تو جلال والرام کا معنی یہ ہو جائے گا اے عظیم المرتبت اور عظمت والی ذات اور وکرام کا معنی سخی فیاض صاحب عدت علی ظرف والی ذات جو ہیں جو ہمیشہ اپنے بندوں کو خالص نفع اور فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں اور شریف و بارز چیزیں عطا کرتے رہتے ہیں بندوں کو تو اس معنی میں ہے تو یہاں سے جو اللہ منت السلام ممن كا سلام و لِلیہ الجم تو اسی آخری دعا کا مختصر تبارك ربن و تعلیہ تیازل جلال والاکرام اس پیراگراف کا مختصر تجمہ بھی یہ ہوگا اے اللہ تو بابركت ہے تباركتا ربن اللہ تو بابرکت ہے پروردگار تو بابرکت ہے تو بلند مرتبہ والد ذات ہے و اور یا ذلجل جلال الکرام اے عظیم المرتبت جلالت الشان اور عظمت ہنجہ اور صحیح عالی فیاض والی والات تو یہ دونوں معنی جو ہے اس میں جمع ہو گیا تو تبارک رکھتا ربن و تعلیتہ تفارتہ ربانہ وطالِ اعظ انتہا ہی اللہ تعالیٰ کے عظمت پر مشتمل اور اس کے شان مرتبہ کی بلندی بدار کرنے والا اور اس کے صفات جلالی و جمالی کا ایک مختصر خلاصہ جو ہے ذوجلال والرام کے کر اللہ کو متصرف کے اللہ کے صفات کو بیان کیا نہایت کی جامع ہے اب پوری دعا کا علامہ تو السلام سے پوری دعا کا ایک ترجمہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہر قسم کے اے و نقص سے پاک ہے اور تیری صفات بھی ہر طرح کی ایسی نقص اور آفت سے پاک ہے جو مخلوق صفات اور ذات و لائق ہوتی ہے اور تو ہر شے کو سلامتی عطا کرنے والی ہے اور ہر قسم کی امن و سلامتی تیری ہی طرف پلتی ہیں اور ہر قسم کی سلامتی و امن اور حفاظت تیری ہی طرف پلٹتی ہے اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کی آفت سے سلامت اور محفوظ رکھ کر سلامتی عطا فرما اے اللہ تو ہمیں سلامتی اور امن والی گر یعنی جنت میں داخل فرما واخل دار سلامت اے اللہ تو بابرکت ہے تو بلند مرتبہ والی ذات ہے اور اے عظیم المرتبہ جلالتِ شان و عظمت اور سخی وفیات اور علی ضرخ ذات یعنی تو ہمیں ہمیں بھی جو ہے برکت و بلندی اور ہر طرح کی سلامتی عطا فرما کہہ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہاں جی تو فضلت یہ دعا کرتے ہیں。یہ وہ دعایہ کلمات ہیں حضاء ہی اللہ مانتا السلام سے لے کر تبارت المنعظ اللہ اکرام تک یہ وہ دعی کلمات ہیں کہ جب بھی پیارے نبی کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے سلام پہنچاتے تھے تو چونکہ جبریل آتے تھے ہمیشہ پہلے اللہ, اللہ کی طرف سے پیغمبر کو سلام پہنچاتے تھے پھر جو ہے آگے وہی پہنچاتے تھے جب اللہ کی طرف سے سلام پہنچاتے تھے تو اللہ کے پیارے نبی جواب میں جو ہے یہی اللہ منتا سلام سے لے کر تبارک تباربن وطالیہ اعظم بطوری جواب جبری علیہ السلام کو اللہ کے سلام کے جواب میں بیان فرماتے تھے تو جو ہے جو توسط تھے جب بھی ہاں جی جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ضوی الامین کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے سلام پہنچاتے تھے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم انہیں مقدس کلمات کے ذریعے اللہ اللّہ منت سلام سے لے کر تبارک ترمن تعالیت حضرت العلم تک ذریعے اللہ تعالیٰ کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت حضرت القبرا کو بھی کئی دفعہ اللہ سلام کا توحہ بھیجا تو آپ علیہ السلام نے بھی انہی کلمات کے ساتھ جواب دیا اور اور سلام کے یہ الفاظ عادی سے نوی میں بے موجود ہیں اور عالم اسلام کے دیگر فرقے بھی اس دعا کو نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ہاں باقی جو ہے سلام کے اہمیت اور حکم ثواب سلام کی اہمیت حکم اور ثواب وغیرہ کے حوالے سے اوراد خمسہ درست نمبر اٹھارہ اٹھاسی ابلیک پندرہ میں پہلے دے چکا ہوں ہاں جی وہاں جو لہٰذا اس کو میں دوبارہ وہ سارے بحث کو تکرار نہیں کروں کیونکہ ہماری یہ بحث بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے جو ہے علامہ انسلام ان کا اسلام میں پر اتنا سا بتا دوں کہ سلام کے اذان گرامی بہت بڑی فضلت ہے ایک تو آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل یہ جو وائر کورونا وائرس ہے اس سے شفا یابی کے بھی اللہ کو کثرت سے یا سلام کہ کارتے رہے یا شافل الامراض کہہ کر یا سلام کہہ کر اللہ کو پکار یوں سلام کا ایک معنیٰ سلامتی دینے والا امن اور سلامتی دینے والا حرکہ نقص اے بیماریوں سے شفا سلامتی عطا کرنے والے ذات کے معنی میں اللہ کا جواب یا سلام کہہ کر پکارتے ہیں تو لہٰذا جو ہے یہ اور سلام کے ایک معنیٰ جو ہے المسلم کے معنی میں دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والے کے معنی میں بھی ہے تو اللہ سلامتی عطا کرنے والا بھی ہے اور سر سراپا سلامتی کا مالک بھی ہے تمام سلامتی اور آفیت اسی ذات پاک سے ملتی ہے کائنات کے ہر شے کو اور ہمیں بھی لہٰذا جو ہے سوات کی اسلام یا سلام کو انسان جیتنا کثرت سے پڑھ سکیں کم از کم دن میں سو مرتبہ تو پڑھ لیں تاکہ پوری دنیا اس آفت سے نجات پا لیں کیونکہ ہم عسمانوں کہ تو اللہ ہے نہ اللہ ہماری مرجع ہے ماوا ہے پناہ گاہ ہے ہاں جی کفار کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ان کے یہ دنیاوی وسائل کے خبر ان کے بعد کچھ نہیں جسے سے ہم شفا پایا پایا نہیں پایا نہیں پایا, نہیں پایا. لیکن ہمارا اللہ وضو ہے وہ اس کی شفا وہیں سے شروع ہو جاتی جب انسانیت ہتھیار ڈال دیتے ہیں دنیاوی وسائل اور اسباب ڈاکٹر ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہاں سے اللہ کی شفا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ سے سچ مچ دعا کریں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں خٹ تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے مومن بندوں کو شفا فرماتا ہے ان کی سرپرستی فرماتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے ان کو مشکلات سے ان کو نجات دیتا ہے لاجیس مشکل میں ہم سلام یا سلام کہہ کر اللہ کو پکارتے رہیں اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے میں, میں رکھے گا پوری نوع انسانی پر اللہ رحم کرے گا اسے آپ کی دعا کی برکت سے اور ساتھ ہی جو ہے ہم ایک دوسرے کو بھی کثرت سے یا سلام کہتے رہیں اللہ کے پیارے نوین فرمائے آش سلام اے مومنوں تم سلام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلاؤ جتنا لوگوں کو جانے پہچانے ان کو جو رشتے دار غیر رشتے دار سلام کرنے کے لیے کوئی خیز نہیں ہر مسلمان کو آپ سلام کر سکتے ہیں بچے بڑے سب کو سلام کریں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں سلامتی عطا کرتا ہے اور سلام سے انسان کو تکبر سے بھی نجات دیتا اللہ پیار نب سلام بری برعمن سلام سے انسان کو تکبر سے نجات مل جاتی ہے اور سلام کرنے والے کو ستر ثواب ہے جواب دینے والا جواب دینا واجب ہے اور ایک ثواب ہے اذن میں تو لہٰذا سلام میں ہمیشہ پہل کریں جو شاعر سلام میں پہل کرے گا اس کو ستر سلام کا ثواب بھی ملے گا اور لیکن اس کے اثرات بھی خود کو ملے گا جتنے سلام ستر سلام کے اثرات بھی آپ کو ملے گا دنیا ہی کے اندر سلامتی کی شکل میں لہٰذا جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو سلام کریں اسی طرح محبت پھیلائیں اور یہی ہمارے گناہوں کی باشست کا ایک اہم وسیلہ ہے اور والد کی اس میں کثرت سے یا اسلام کا تو اور وضفت بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ تمام عسمانوں کو اس کرونا وائرس کے آفت سے سب کو نجات دلائیں تمام انسانوں کو نجات دلائیں پوری نو انسانی کو علیہ صافت سے نجات دلائیں دعا اللہ تعالی ہم سب کو بحق اس میں مبارک السلام اور بحق محمد و عالِ محمد بحق یا اللہ یا رحمان یا رحمٰن الرحم یا پرور د ہم سب کو تمام تمامسلمان عالم کو اس مثبت سے نجات عطا فرمیا اللہ ہم سب پر رحم فرمیا اللہ ہم سب پر رحم فرمیا اللہ پوری نو انسانی پر رحم فرمیا اللہ, اللہ اور اس بلا اس مثبت سے اس وائرس سے ہم سب کو تمام مثمانہ عالم کو اور پوری نو انسانی کو نجات عطا فرمایا ارحمر وحمین علامہ صلی اللہ علیہ محمد عالم محمد